2005 تعلیم حاصل میں بعد میں آیا اور ففي سند المتصل منا لنظام الجماعه الحادثه الكريمه امير المقدمه الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مجير بن بدر بن بختيه القاضي قد قال الله وتيار وصوله ببركات دي امين قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا البيه قال حدثني قيل عليه شعارنا قرره عن عائشه رضي الله عنها وعنهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخذنا بالليل إلا تبارتنا في المناصع وهي صعيب أفيا وكان أمر يخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وحجب رسالك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت صوت بيت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشارة وكانت امرأة طويلة فنادى ها عمر ادى قد عرفنا يا سوداء ارسل على ابن سركاج فاذب الله الحجاج وقيل قال هذا تناجت ليديا قال اتسلم ابو مصعب عن هشام من اورهه عن ليديا عائشه رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قلنا لك ان مفروضنا قال هشام يعني البراز رحمٰن الحمی الحمد رب السلام و السلام علی و علی و اما بعد ایک کسی ساتھی نے پرچہ بھیجا ہے کہ آناف کے نزدیک عورتوں کے لیے اوراق پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں فرق ہے جبکہ غیر مخالدین اس کے بالکل منکر ہیں اور اس کے مقابل یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ سلو کمارا اطمونی وسلی یہ بحث آگے آنی تھی لیکن چلو یہاں پر عض کر دیتا ہوں کہ عورت کے لیے جو حنفیہ نے الگ طریقہ تجویز کیا ہے کہ وہ سجدے کے اندر سمٹ کر سجدہ کرے تو یہ در حقیقت ثابت ہے حضرت امام مبو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مراسیل کے اندر روایت نقل کی ہے جس کے اندر عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے سمٹ کر نماز پڑھے اور مراسیل حنفیہ کے نزدیک حجت ہیں حنفیہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک تو اس واسطے حنفیہ اس کی بنیاد پر عورتوں کے لیے الگ طریقہ تجویز کرتے ہیں اور مردوں سے مختلف اور اس کے اوپر علامہ حضرت مولانا صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے علاسن میں مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں وہ احادیث اور آثات نقل کیے ہیں جن میں عورتوں کے لیے الگ طریقہ منقول ہے یہ باب ہے خروج النساء البراز کہ عورتیں عورتوں کا براد کی طرف نکل کر جانا براد اصل میں تو کھلے میدان کو کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ ایسا کھلا میدان جو کہ قضاء حاجت کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے زمانے میں اور اب بھی دیہاتوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو براز کہتے ہیں تو وہاں پر نکل کر عورتوں کا جانا یہ باب ہے اور اس میں حدیث نقل کی حدثنا حدنا بن ابن قال قالیہ حدین قال قالحسن القیل عن ابن شہاب ابن شہاب سے مراد کون ہے امام جوہری اور وہ اس کو روایت کر رہے ہیں اور وہ ابن زبید رحمۃ اللہ علیہ اور وہ ابن زبیر جو ہیں یہ حضرت زبیر ابن اقوام رضی اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ ہیں اور مدینہ منورہ کے فقاہ صبح میں سے کمار ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا اور ابن زبیر سے یہ اٹھارہ سال چھوٹے ہیں عمر میں ابن زبیر تو صحابی ہیں اور ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے تھے اور حضرت عرباء ابن زبید جو ہیں یہ حضرت عثمان رضانوں کے عرخ خلافت میں پیدا ہوئے کے بارے طابع میں سے ہیں اور حضرت عائشہ ان کی اللہ تعالی عہٰ کے بھانجے ہیں حضرت عائشہ ان کی خالہ سی ان کے حضرت عصماء ان کی والدہ ہیں حضرت عائشہ ان کے خالہ سنگ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے احادیث میں خاص طور پر بہت ہی زیادہ قابل اعتماد راغی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا تھا کہ بہت عرصے تک صحبت اٹھائی اور حضرت عائشہ کیونکہ تمام صحابہ میں علم کے اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتی تھیں اس واسطے بڑے بڑے صحابہ بھی بہت سے معاملات میں حلط علبہ اپنے زبیر سے رجوع کیا کرتے تھے کہ ان کو حلت عائشہ زیارہ سے زیادہ علم حاصل ہوا ہے اور عبادت کے اندر بھی عبادت و زہد میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ روزانہ رات کو ایک چوتھائی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تاجبر یعنی چار دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے تاجبد میں نماز پڑھتے اور یہ معمول صرف ایک دن ادا ہوا جس دن ان کی ٹانگ ٹانگ میں ٹانگ میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹی گئی تھی تو جس رات ٹانگ کاٹی گئی صرف اس دن قضا ہوا وہ معمول چوتھائی قرآن نماز میں پڑھنے کا اور باقی کسی دن بھی قضا نہیں ہوا تو وہ ان کی روایتیں عائشہ سے بہت زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہیں وہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں نازوازنبی صلی اللہ علیہ وسلم کنہ یافرو باللیل کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرک رات کے وقت میں نکلا کرتی تھیں اضا تبرز نہ جب وہ عزائے حاجت کرتی تھیں تبرز کے لفی معنیٰ تو کسی کھلی جگہ پر چلے جانے کے ہیں لیکن کیونکہ کھلی جگہ پر جانے کا مخصوص عزائے حاجت ہوتا تھا اس واسطے تبرز کے معنی عزائے حاجت کے بھی ہوتے ہیں <coughs> وہ نکلتی تھی عل مناسب مناسب کے بارے میں فلراہ نے دو قول ذکر کیے ہیں ایک یہ کہ یہ ایک جگہ کا نام تھا کسی جگہ کا نام تھا جو خدا حاجت کے لیے استعمال ہوتی تھی اور نے کہا کہ نہیں یہ جگہ کا نام نہیں تھا بلکہ منصح کے جمع ہے اور منصح کے معنی ہے بن سے وہ جگہ جس کو قضائے حاجت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو مناسب اس کی اس کی جمع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے پھر آگے خود اس کی تشریح کر دی کہ وہی سعید الافیح یعنی یہ منافع جو تھے یہ ایک زمین تھی جو کہ افیح تھی یعنی بہت زیادہ کشادہ تھی پھیلی ہوئی زمین تھی وہاں پر جایا کرتی تھی ادوائے متحرات فضائے حاجت کے لیے وکانا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول یقین صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساء نبی حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تجویز پیش کرتے تھے کہ اپنی ازواج کو آپ پردہ پردے میں بٹھا دیں ان کا پردہ کرائیں فلم یقم رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک حجاب کے احکام نہیں آئے تھے اس واسطے ڈبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس پر عمل نہیں کیا اور خواتین کو اپنی ازواج متحرات کو پردے کا حکم نہیں دیا فرجت سعود و بنتظما تو ایک دن حضرت بنت بنتظما جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں وہ گھر سے نکلیں یعنی وہی خدائے حاجت کے لیے لیلتم رتم میں نے لگا لی ایک رات میں وہ کانتم رعت اور وہ تھی طویل القامت خاتون فنادہ عمر حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا ان کے طول قامت کی وجہ سے اور کہا کہ اللہ قد عرفنا کیا سودا کہ اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے ہرسن علاح حجاب اور یہ بات جو کہی حضرت عمر نے کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے یہ اس حص میں کہی کہ حجاب کا حکم نازل ہو جائے اور ان کو پردے کا حکم آ جائے فعنظر اللہ الحجاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل فرمایا یہ واقعہ یہاں پر اس طرح منقور ہے کہ حضرت سودا جو نکلی تھیں وہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے نکلی تھیں اور حضرت عمر نے ان کو آواز دے کر یہ کہا کہ نہ کیا سودا اس کے بعد پھر حجاب کے احکام نازل ہوئے لیکن بین ہی یہی حدیث اور یہی واقعہ آپ کتاب التفسیر میں پڑھیں گے بخاری کی وہاں یہ منقول ہے کہ حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اور اس کے بعد حضرت سودا نکلی تھی اور پھر حضرت عمر نے کہا تھا کہ اعلیٰ ادارفنا کی یا سولہ تو دونوں روایتوں میں یہ تعارض نظر آتا ہے بظاہر کہ یہاں پر یہ واقعہ نزول حجاب سے پہلے کا بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی کے نتیجے میں بالآخر حجاب کا حکم نازل ہوا لیکن کتاب و کی روایت میں اس کے برعکس یہ منقول ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے تو دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے اس تعارف کو رفع کرنے کے لیے شرح حدیث نے مختلف طریقے اختیار کیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے اور اسی کو بہتر بہتر چلح نے اختیار کیا ہے کہ نزول حجاب کے دو مختلف مرحلے ہیں دو مرحلوں میں حجاب نازل ہوا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ حضرت زینب بنتجاہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ قریب کا نکاح ہوا اور آپ نے ان کا ولیمہ فرمایا تو اس ولیمے کے متصل بعد حجاب کی آیتیں نازل ہوئی تھیں ان آیتوں میں اتنا آیا تھا کہ راستہ التمن متعن فص النا ممبرائے حجاب کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر ازواج مطالعات سے وہ کسی کوئی چیز مانگنی ہو تو ان کو پردے کے پیچھے سے مانگنی چاہیے مانگنا چاہیے تو اس آیت میں حجاب کا اتنا حکم نازل ہوا تھا کہ لوگ جو کچھ مانگیں وہ پردے کے پیچھے سے مانگیں جب خواتین اپنے گھروں میں ہوں تو ان گھروں کے اندر خود نہ داخل ہوں بلکہ کوئی پردہ بیچ میں ہو اور پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی چیز مانگیں لیکن اس آیت میں یہ مذکور نہیں تھا کہ اگر ان کو خود نکلنا ہو باہر ازواج متحرات کو تو پھر وہ کس طرح نکلے سمجھے نا کس طرح نکلے یہ اس آیت میں یہ حکم نہیں تھا بعد میں جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ سودا حل سودا نکلیں اور حضرت عمر نے ان کو پہچان کر آواز دی کہ اللہ قدنا کیا سودا اور اس سے حضرت عمر کی یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ خواتین کو اس طرح بغیر حجاب کے نکلنے سے بھی منع کر دینا چاہیے تو اس کے بعد پر دوسری آیت حجاب نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ من من کہ خواتین کو یہ حکم دینا چاہیے کہ وہ جب باہر نکلیں تو اپنی جرابیب کو اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں یعنی اپنے چہروں کو اس سے چھپا لے یہ جو آیت ہے نا یہ بعد میں آئی تو جس روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت سودا کا یہ واقعہ نزول حجاب کے بعد ہوا ہے جیسا کہ کتاب و تفسیر میں ہے تو اس سے مراد ہے حجاب کا پہلا برحلہ یعنی اراثہ التمنا متعین فصلہ ممبرا حجاب یہ اس کے بعد آیا اور یہاں جو کہا گیا ہے کہ نزول حجاب سے پہلے کا ہے اور اس کے بعد حجاب نازل ہوا تو اس سے مراد وہ آیا تھا یوزین علیہ نمجر مینا والی یعنی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اس وقت خواتین کو باہر نکلنے کے لیے پردہ کرنے کا حکم نہیں آیا تھا حل عمر کے اس کہنے کے بعد پھر وہ پردہ کرنے کا حکم آیا البتہ وہ حکم آ چکا تھا پہلا کہ جب گھروں میں ہوں تو لوگ ان کے پاس نہ جائیں بلکہ پردے کے پیچھے سے ان گفتگو کریں یا ان سے کوئی بات چیت کریں تو اس طرح دونوں میں تدبیر ہو جاتی ہے اور تیسرے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں حضرت عمر کا منشا تو یہ تھا کہ ان خواتین کو باہر نکلنے سے بالکلیہ منع کر دیا جائے باہر نکلے ہی نہیں نہ حجاب کے ساتھ اور نہ بغیر حجاب کے تو ان کی خواہش کے دو حصے تھے ایک تو یہ کہ ان کو اندر پردے میں بیٹھنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ باہر نکل ہی نہیں چاہیے ان کو تو ان کی خواہش جو ہے جزوی طور پر پوری کی گئی یعنی یہ کہا گیا کہ جب نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں یدینین عالح نو جرابی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بالکل ہی ان کو گھروں سے نکلنے کی ممانات کرمانعت کرنے کو قبول نہیں کیا گیا چنانچہ اگلی روایت میں آ رہا ہے جو یہی واقعہ حشام ابن اقروہ نے بھی روایت کیا ہے اپنے والد غروب ابن زبیر سے اشام ابن اقروا جو ہیں ضرور ابن زبیر کے بیٹے ہیں اور یہ بھی بہت فکار ابھی ہے اور اکثر و بیشتر روایتان حضام ابنغروا ادبی عائشہ اس طریقے سے آتی ہے تو اس میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر فرمایا قدعنا لکنہ ان تخرجنف یا حاجت خواتین سے خطاب فرمایا کہ تمہارے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تم نکلو اپنی حاجت کے مواقع پر یعنی جو مر خواہش تھی نا کہ بس ان کو گھر میں ہی بٹھا دیا جائے اور گھر سے وہ باہر نہ نکلے وہ اس کی اس کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ یہ فرمایا گیا کہ حاجت کے موقع پر خواتین کا باہر نکلنا حجاب کے ساتھ جائز ہے اور یہ جو حاجت کنہ فرمایا تھا اس کی تفسیر حشام امن نے کر دی کہ قال ہشام یعنی البراز حاجت سے مراد جو ہے وہ براد کی حاجت ہے لیکن یہ ہجاب نے جو کہا کہ براد کی حاجت مراد ہے یہ بطور مثال کہا ہے یعنی مثال کے طور پر برات کی حاجت ہے تو ان کو باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہیں حاجت کنہ تو صرف برات کی حاجتی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو بھی کوئی حاجت ہو اس حاجت کے تحت وہ پردے کے ساتھ اپنے گھر سے نکل سکتی ہیں جی جیسے جو پہلے گزری تھی غلب محمد کی اس کو یہاں پر لائے ہے دوبارہ دوسرے طریق سے یہ بتانے کے لیے کہ گھروں کے اندر بھی تبرست جائز ہے پہلے زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا بنانے یا بیت الخلا خزائے حاجت کرنے کو ناپسند کیا جاتا تھا یہ سمجھ کر کہ گھروں میں بدبو پیدا ہوگی تو اس احباب کا مقصود یہ ہے کہ گھروں میں بیت الخلا بنانا کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب ثلاثت ہے کیونکہ حضرت عبد الحب محمد نے آپ کو حضرت افسا کے گھر میں حضرت افشاہ کے چھت پر چڑے تو نبی کریم صلاح صاحب کو دیکھا کہ آپ خدائے حاجت فرما رہے ہیں گھر میں کر رہے تھے معلوم کے اندر بیکلخلا بنانا وقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن مخالون عن محمد بن يحيى بن حضانه ان عنه واسع بن حضانه اخبره ان الله بن عمر اخبره قال لقد رحلت يوم على راحل بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين وافتقد بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء وقد يروى حدثنا ابو وديد هشام بن عبد قال حدثنا شحبه عن ابي معاذ معاذ في معاذ واسمه عتاه قال سمعت انس بن مالك يقول عليه وسلم اذا خرج الحاجة دي اجي وانا وغلام يعني يستنجي به يباب الاستنجاء بالماء اور اس کو قائم کرنے کا مقصود یہ ہے کہ استنجا بالحجارہ تو متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ پتھروں کے ذریعے ڈھیلوں سے استنجا کیا گیا پانی کے استنجا کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پانی کا استنجا پانی سے استنجا کرنا مشروع نہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور یہ قول ایک مالکی فقی ابن حبیب کی طرف منصوب ہے کہ وہ پانی سے سنجا کرنے کو مکرو سمجھتے تھے اور وجہ یہ وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ پانی جو ہے یہ ایک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگ اپنے پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مفلوم چیز ہے کھانے کی چیز ہے تو جس طرح کسی کھانے کی چیز سے استنجا جائز نہیں ہے روٹی سے مثلا اسی طرح پانی بھی چونکہ انسانوں کے استعمال کی چیز ہے تو اس کو استنجا میں استعمال کرنا اس کی توہین ہے اس واسطے وہ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے مکروہ سمجھتے تھے اور ان کو کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی تھی جس سے کہ استنجا بلما کا جواز معلوم ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب ان کی تدید کے لیے قائم کیا ہے کہ استنجا بلما بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کے لیے روایت نقل کی ہے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج علیہ ہی جب آپ اپنی کسی اپنی حاجت کے لیے یعنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو عجیو انا و غلام تو میں آتا تھا اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا ہوتا تھا غلامن معنیٰ اداوت و اس طرح ہم آتے تھے کہ ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا تھا اداوی جو ہے یہ لوٹے قسم کا برتن ہوتا تھا جس سے کہ پانی جسم پر بہایا جائے تو وہ اداوی ہوتا تھا ہمارے ساتھ پانی کا یعنی یہ ستنجی بھی ہی اور وہ پانی ہم اس سے لے جاتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا فرمائے تو یہ بالکل سری ہے اس باب میں کہ حضرت انس اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکے مل کر حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے جاتے تھے اور اسی غرض سے لے جاتے تھے کہ آپ اس سے استنجا فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی سے استنجا کرنا اس عدی سے ثابت ہوا جی باب من بیل تو وقال عبد الدائر رضي الله عنه اليس فيكم صاحب الماء اين متبول والمصاد الطهور هذا الطهور ठीك والطهور والمصاد وذي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شربه عن عطاء بن عبد قال سمعت انسا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت لحاجته تبعته انا وغلام منا معنى اطاوته مما وہی حدیث حضرت ہنس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی پڑھی ہم نے اسی کو امام بخاری نے دوبارہ ذکر کیا ہے لیکن ترجمہ الباب دوسرا قائم کیا ہے جس سے ایک اور مسئلہ مستمت کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بکاہ کرام کے درمیان زیر بحث آئی ہے کہ وزو کرنے میں یا سنجا کرنے میں کسی دوسرے شخص سے مدد لینے کی کیا شریحت ہے تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا ہو یا سنجا کرنا ہو آدمی کو خود کرنا چاہیے کسی دوسرے کی مدد لینا بلا عذر کسی دوسرے کی مدد لینا مکروح ہے کیونکہ وضو اور اس سنجا دونوں جو ہیں یہ درقیقت عبادتیں ہیں اور عبادت ہر ایک آدمی کو خود کرنی چاہیے دوسرے کی مدد نہیں لینی چاہیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مدد کہ کوئی شخص پانی لے کر آ جائے اور آدمی اس سے استجا کرے یا اس پانی سے وضو کرے اور اٹھا کر کوئی دوسرا لا رہا ہے اس قسم کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھے نا تو کہتے ہیں باب من حمیلہ مع یہ باب ہے اس شخص کے عمل کے جواز کے بیان میں کہ جس کے ساتھ پانی اٹھا کر لے جایا گیا ہی اس کی تہارت کی غرض سے کہ وہ تہارت اس سے حاصل کرے تو اس قسم کی استعانت کسی دوسرے سے حاصل کرنا یہ مشروع معلوم ہوتا ہے اس کے لیے آگے مستر حدیث تو وہی روایت کی ہے جو پیچھے گزری حضرت انس کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حاجت کے لیے تشویل لے جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے چلتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا لوٹا ہوتا تھا اور آپ اسے ستنجا بھی فرماتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ اسے مدو بھی فرماتے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کا پانی اٹھا کر لے جانا اس میں کوئی مطالعہ نہیں ہے پھر ایک, ایک, ایک اور استدلال ترجمت الباب میں تالیخ سے کیا ہے وقال ابودا علی صفیقم صاحب العلم و تہوری بلب سات یہ جو تالیخ یہاں پر امام بخاری نے نقل کی ہے اسی کو دوسرے مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصندن بھی روایت کیا ہے آگے آپ پڑھیں گے باقاعدہ سند کے ساتھ امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے واقعہ پورا یہ ہے کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ بن مسود کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں وہ کوفہ کے باشندے تھے حضرت عبداللہ بن مسود کے شاگرد تھے القمہ وہ کوفے کے باشندے تھے اور حضرۃ اللہ ابن مسود کے خاص شاگردوں میں سے ہیں آگے ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تو انہوں نے ایک مرتبہ کوفے سے سفر کیا شام کا شام تصیف لے گئے تو روایات میں آتا ہے کہ جب وہ شام گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ یسر علی جلیسن صالحن کہ اللہ میں آیا ہوں ایک نئے ملک میں آیا ہوں شام کے ملک میں تو مجھے کوئی ایسا شخص میسر فرما دیجئے کہ جو نیک ہم نشین ہو میرا یعنی کوئی ایسے نیک بزرگ سے میری ملاقات ہو جائے جس کے پاس بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہو اللہ میسر علی جلیسن فالحن تو وہاں شام میں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ مقیم تھے اور آج بھی جامع دمشق کے برابر میں جامع کی جامع مسجد ہے اس کے برابر میں ان کی ان کے مکان کی جگہ اب مقام و ابھی دردا کے نام سے مشہور ہے جہاں یہ رہا کرتے تھے میں بھی وہاں پر حاضر ہوا ہوں تو ابو الدردار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر مقیم تھے تو میں نے سنا کہ یہ صحابیاں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہاں پر لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں گیا حضرت تو, تو جب میں ان کی خدمت میں گیا اور انہوں نے مقصد پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہو تو میں نے بتایا کہ اصل میں میں عراق کا باشندہ ہوں گوفے کا اور یہاں شام آیا ہوں تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کسی کوئی اچھا ہم نشین نیک ہم نشین مجھے میسر فرما دے تو لوگوں نے مجھے آپ کا پتہ بتایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آ, وہ آپ سے استفادہ کرنے کے خاطر ہوں تو اس پر حضرت ابو الدا نے یہ جملہ فرمایا کہ علیہ شفیق الصاحب النالین وغوری ولباد کہ تمہیں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے کیا تمہارے درمیان یعنی اہل عراق کے درمیان وہ صاحب نہیں ہیں جو حضور کے جوتے اٹھایا کرتے تھے اور حضور کی تہور یعنی تہارف کا پانی اٹھاتے تھے اور حضور کا تکیہ اٹھاتے تھے مراد ہے عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے بس یہ ڈیوٹی اپنے عظمیں لے رکھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جائیں تو آپ کے جوتے ہی اٹھاتے تھے آپ کے لیے پانی حضو وکارہ کا لے جاتے تھے آپ کا تکیہ اٹھاتے تھے اور کثرت سے حضور عبدل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رعا کرتے تھے یہاں تک کہ بعض صحابہ نے عبداللہ ابن مسعد کے بارے میں یہ فرمایا کہ اتنی کثرت سے حضور عبدل صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ آتے جاتے تھے کہ ان کو ہم شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہے آپ کے گھر والوں میں سے ہیں اتنی کثرت سے ان کا آنا جانا ہوتا تھا تو جو صحابہ کے ہر وقت حضور کے جوتے اٹھاتے اور جو آپ کے لیے بزرگ کا پانی لے جاتے اور آپ کے لیے تکیا اٹھاتے انہوں نے اتنی طویل صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہے تو فرمایا کہ تو تمہارے درمیان تو وہ شخص موجود ہے کوفے میں تو پھر تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی کیا حاجت ہے یعنی یہ توازون رضاب الدہ نے فرمایا کہ میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے صحابی کی تمہیں صحبت حاصل ہے سمجھے نا یہ ہے پورا واقعہ جو امام بخاری نے دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ سند سے بھی روایت کیا ہے لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث امام بخاری سند کے ساتھ روایت کر چکے ہوتے ہیں اب دوسری مرتبہ اس کو اس لیے روایت نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی نیا طریق یا دوسرا طریق ان کے پاس موجود نہیں ہے تو اس واسطے وہ ترجمت الباب میں بطور تعلیق اس کو نقل کر دیتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اگرچہ یہ, یہ واقعہ امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے لیکن چونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے ابواب میں ان کو نکالنا ہے لہذا یہاں پر ایک ضمنی طور پر لانا چاہتے ہیں تو اس واسطے انہوں نے اس کو تالی نکل کر دیا کہ ابو الدردا نے یوں فرمایا القما سے فرمایا کہ علی صفم صاحب العلین ووربسعاد اور اس سے مقصد یہ مسبت کرنا ہے کہ عدبۃ السود کی جو خدمات مزدور ہیں ان میں جوتے اٹھانے کے علاوہ معلوم ہوا کہ وضو کا پانی, پانی کوئی دوسرا اٹھا کر لے جائے تو کوئی مذاہبہ نہیں ارے سمجھ گیا نا جی <سؤال> تیسری بار لا رہے ہیں حرتانس کی وحجید کہ میں پانی میں اور ایک لڑکا پانی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے اس کو تیسری صنعت سے روایت کیا ہے اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں تو صرف پانی کا ذکر تھا کہ پانی کا لوٹا اٹھا کر ہم لے جاتے تھے اور یہاں اس میں اضافہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک چھڑی بھی ہم لے جایا کرتے تھے انزا تو بابل حمض حمضل انزتی معلومہ انزا اور انزا دونوں طرح پڑھا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے ایک ایسی چھڑی جس کے اوپر منڈ ہوتی ہے پکڑنے کے لیے تو وہ ہم پانی کے ساتھ اٹھا کر لے جاتے تھے اس تنجا کے اندر تو یہ وہی حضرت انس کی عدیز دوسرے طریقے سے روایت کر رہے ہیں جس میں روایت کرنے والے جو ہیں امام بخاری کے استاد ہیں محمد بن بشار اور محمد بن بشار وہ ہیں جن کا لقب بندار مشہور ہے بندار اور بہت سی روایتوں میں ان کا جو نام آتا ہے وہ صرف بندار کہہ دیتے ہیں محمد منو بشار نام لے لیتے بندار کہتے ہیں بندار کے معنیٰ اصل میں ہوتے ہیں کھاتا یا رجسٹر جس میں کوئی آدمی اپنے آمدنی کے حساب آمدنی اور کا حساب آمدنی خرچ کا حساب لکھتا ہے تاجروں کے پاس ہوتا ہے نا کوئی ایسی ایسا رجسٹر جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کتنی آمدنی ہوئی کتنا خرچ ہوا اور عام طور سے وہ بہت موٹا ہوتا ہے کیونکہ سال کئی عرصے دراز تک تاجر جو ہے اس میں اپنے آمدنی میں خرچ کا حساب لکھتے رہتے ہیں اس کو بندار کہتے ہیں وہ بہت زخیم ہوتا ہے تو ان کو بندار اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ احادیث کے بندار تھے یعنی احادیث کا بہت بڑا مجموعہ ان کے پاس تھا تو ان کو یہ ہی کہتے تھے کہ یہ حدیث کے بندار ہیں یعنی ان کے پاس حدیثوں کے بہت سے مجموعے ہیں اس لیے ان کا لقب بندار مشہور تھا اور کہیں ان کو محمد بن بشار سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور کہیں بندار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کے استاد جو ہے محمد بن جعفر یہ وہی ہیں جن کو جن کا لقب کل گزرا تھا غندر کل بتایا تھا نا غندر یا غندر وہ محمد بن جعفر ان کا نام ہے تو کہیں ان کو محمد بن جعفر کہتے ہیں نام سے اور کہیں غندر یا بندر کہتے ہیں یہ وہی ہے تو اس طریق سے جو امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اور اس کے اندر یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول فاحمل انا العانا و من الداوتم وعن و عان یہاں اضافہ ہے اس روایت میں کہ پانی کے ساتھ ہم ایک چھڑی بھی لے جاتے تھے یستنجی بلما اور یہ بھی سراہد ہے کہ اس کے بعد آپ رستنجا پانی سے کیا کر سکیں اب یہ چھڑی لے جانے کا جو ذکر ہے اور اس کو امام بخاری نے اتنی اہمیت دی ہے کہ باقاعدہ باب قائم کیا اس کے لیے تو چھڑی لے جانے کا مقصد کیا ہے بعض حضرات نے تو کہا کہ اس کو استنجا کے موقع پر لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور سے استنجا کیا جاتا ہے ویرانوں میں اور ویرانوں کے اندر اندیشہ ہوتا ہے کوئی کتا آ جائے کوئی بلی آ جائے کوئی جانور پریشان کرے تو وہ چھڑی اس لے جائی جاتی تھی تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے اس کا دفاع کیا جا سکے کسی نے یہ کہا کہ چھڑی لے جانے کا مقصود در حقیقت یہ تھا کہ وہاں جب آدمی قضاء حاجت کرے تو اس کو پردے کی ضرورت ہوتی ہے تو پردے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر کے پردہ لٹکایا جا سکے اس وقت وہ چھڑی لے جاتے تھے لیکن در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کا جو ایک مزاج ہے نا امام بخاری کا جو ایک فقہ تفقع کا مزاج ہے وہ در حقیقت اس کے پیش نظر حافظ ابن حضر ال رحمۃ اللہ, اللہ وغیرہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو مستقل باب قائم کیا امام بخاری نے چھڑی ساتھ لے جانے کا یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا اس, اس کا کوئی منشا معلوم ہوتا ہے کہ جس سے وہ کوئی فکری مسئلہ مسمت کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ بظاہر بات یہ ہے کہ چھڑی جو لے جاتے تھے وہ اس لیے لے جاتے تھے کہ بعض اوقات استنجا کے لیے ڈھیلے حاصل کرنے کی خاطر زمین کو کھودنا پڑتا تھا ڈھیلے کی زمین پر ہے نہیں سخت زمین ہے یا ایسی زمین ہے جس کے اوپر ڈھیلے نظر نہیں آ رہے تو چھڑی اس لیے لے جاتے تھے تاکہ چھڑی کے ذریعے زمین کو کھود کر اس میں سے استنجا کے لیے ڈھیلے نکالیں سمجھے نا تو اگر یہ مقصود ہو اور ساتھ ہی پانی لے جانے کا بھی ذکر ہے کہ پانی بھی جا رہا ہے تو اس سے مجموعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کر کے سنجا کرنا بھی مشروع ہے جیسا کہ جمہور کا مسئلہ ہے ارے سمجھے نا یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پانی یا تو صرف پانی استعمال کرو یا صرف ڈھیلا استعمال کرو لیکن دونوں کو جمع کرنے کو وہ مکرو کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور سے ثابت نہیں ہے تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ ان کی تردید کے لیے یہ بات قائم کر رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ مقصود جمع کرنا نہ ہوتا تو پانی کے ساتھ چھڑی لے جانے کی کیا ضرورت تھی چھڑی اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ڈھیلے نکالے جائیں اور اس طرح پھر ڈھیلے بھی استعمال کیے جائیں اور پانی بھی استعمال کیا جائے تو اس سے ایک طرح سے استدلال اس پر ہو رہا ہے کہ جمع بین الحجارتی والماء استنجا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے سمجھے نا تو حدیث مرفوع کے اندر سے یہ مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں دوسرے حضرات نے عام طور پر جو استدلال کیا ہے جمع بین الحجارتی والماء پر وہ حضط عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے کیا ہے حضرت عمر کا ایک ارشاد مصنف ابن ابنبی صحبہ وغیرہ میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کانو یہ بارون بارن و انتم تسلیطون ا کرام حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کی کا فضلہ ہوتا تھا وہ مینگنی کی طرح ہوتا تھا کیونکہ خشک غذائیں کھاتے تھے مرغن غذائیں نہیں کھاتے تھے اس کی وجہ سے جو فضلہ ہوتا تھا وہ خشک ہوتا تھا مینگنی کی طرح وہ ان تم تسلیتون اور تم لوگ چونکہ مرکن غذائیں کھاتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارا فضلہ جو ہے وہ تر ہوتا ہے فعتب الحجارت بلما لہٰذا جب تم اسجا کرو تو پتھروں کے بعد پانی کو بھی استعمال کرو یہ حضرت فاروق اعظم کا اثر ہے جو مختلف کتابوں میں مروی ہے اس سے استدال کرتے ہیں جمہور جو کہ جمع بین حجارت والماء کے قائل ہیں سمجھے نا؟ لیکن امام بخاری اس باب کو لا کر ان کے, ان کے, کے خیال میں اس باب کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمع بین حضرات کیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی منقول ہے کیونکہ یہ چھڑی لے جانے کا منشا انہیں پتھر نکالنا ہی تھا وہ اللہ زبان والے جی یہ دانے ہاتھ سے مانات ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کا یہ چار انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو برتن کے اندر سانس نہ لے اگر سانس لینا ہے تو برتن کو اپنے منہ سے ہٹا کر پھر سانس لے بذا عطلخلا اور جب بیت الخلاء میں جائے بلا یمستکر ہوں بھی امین تو اپنے عضو کو اپنے دانے ہاتھ سے نہ پکڑے بلا یا تمستہ بھی امین ہی اور دائیں ہاتھ سے نہ کرے کیونکہ دائیں ہاتھ کو شریعت نے بائیں ہاتھ پر فضیلت دی ہے تو دائیں ہاتھ کو گندے کاموں کے لیے استعمال حتی الامکان نہ کرنا چاہیے تو اس لیے عضو کو پکڑنا اور استنجا کرنا یہ دائیں ہاتھ سے نہ ہو بلکہ بائیں ہاتھ سے ہو جی <تصفح> نہ yeah. yeah. ولا ولا وعارشت وعارشت فدمہ فدمہ اس طن جب الحجارہ کے ثبوت کے لیے حدی... باب قائم کیا ہے اور اس میں حضد حرارا رضی اللہ دنوں کی روایت نقل فرمائی ہے <تصفيق> <تصفح> <تصفح> کہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا وہ خراجہ لہٰذا جب کہ آپ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلے تھے وہ کنا لاج الطف <الْتفیت> اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب جب کہیں تصیب لے جاتے تھے تو چلتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے التفات نہیں فرماتے تھے یعنی دائیں بائیں مڑ کر دیکھتے نہیں تھے فدنؤ تو <مِن> تو میں حضور کے قریب پہنچ گیا فقال تو اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ یہ میرے قریب آ تو آپ نے فرمایا کہ ابغنی احجارا میرے لیے تلاش کرو کچھ ڈھیلے بقا یبزی کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا یا طلب کرنا لفظی معنی طلب کرنا یعنی تلاش کر کے لاؤ میرے لیے کچھ ڈھیلے جن کے ذریعے میں استنفاظ کروں یعنی استنجا کروں استنجا کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک استنفاظ بھی ہے اصل میں استنفاظ جو ہے یہ نفذ سے نکلا ہے اصل میں نفذ کے معنی ہوتا ہے جھاڑنا کوئی گند و غبار ہو کسی چیز کے اوپر اس کو جھاڑا جائے تو اسی میں سے استنفاظ نکالا گیا ہے اور اس کو استنجا کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے او بہو یا استنفاظ کا لفظ فرمایا تھا یا اس جیسا کوئی اور لفظ فرمایا تھا استنجا یا استجمار یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں استنجا کے لیے لیکن ساتھ ہی حکم دیا کہ بلا تعطینی بے عازمن والا ڈھیلے <رَعُش> تو لے کر آنا لیکن میرے پاس کوئی ہڈی یا گوبر بت لانا استنجا کرنے کے لیے کیونکہ ہڈی سے بھی استنجا کرنا مکرو ہے جس کی وجہ دوسری احادیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جنات کی غذا ہوتی ہے اور روس یعنی گوبر گوبر کا کوئی ٹکڑا بھی مت لانا کیونکہ وہ خود نجیس ہے تو اس سے سنجا کیا کیا جائے فعطی تو بھی احجار چنانچہ میں آپ کے پاس لے کر آیا کچھ پتھر بے ترفی سی اپنے کپڑوں کے ایک کنارے میں لپیٹ کر فوضا توفا علاجنگ بھی وہ لاکر میں نے آپ کے قریب رکھ دیے وہ آرس جوانی پھر اپنا منہ موڑ لیا تاکہ آپ سے فضائے حاجت کر سکیں فلما قلا تو جب آپ نے قدا حاجت کر تو اتباہ بھی تو ان پتھروں کو اپنے پیچھے لگایا یعنی ان پتھروں کو استعمال کیا استنجا کے لیے جیسے ابوئی ولادن عبد ولكن عبد الزبر انساکہ کالا حدت یہ بابل لاستنجیب راؤسن یہ مستقل باب قائم کر کے یہ مخصوص ہے بیان کرنا کہ روسا سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خود نجس ہوتا ہے اس میں جو واقعہ نقل کیا اس حدیث میں دو تین باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں پہلے تو یہ واقعہ سمجھ لیجئے جو حدیث میں مذکور ہے پھر اس کی صنعت کے بارے میں کچھ بات کرنی ہوگی یہ واقعہ منقول حضرت عبداللہ سے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن مسعود جب عبداللہ مطلق بولتے ہیں تو عام طور پر اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں اگرچہ عبداللہ نام کے حضور اقدس اللہ علم کے زمانے میں بہت سے صحابہ تھے لیکن عام طور سے جب عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے بغیر نسبت کے تو مراد اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب تشریف لائے وہی غائط اصل میں نشیبی زمین کو کہتے ہیں چونکہ وہ عام طور سے استعمال کی جاتی تھی خزائے حاجت کے لیے اس واسطے خضائے حاجت کی جگہ کو بھی غائط کہتے ہیں فمرانی یعنی آتیاہو کی سلاستی احجار تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس تین پتھر لے کر آؤں استنجا کے لیے فوجت تو حجرائن. میں نے تلاش کیا تو دو پتھر مجھے مل گئے ولتمس تو سالس. تیسرا میں نے تلاش کیا فلم اجت تیسرا مجھے ملا نہیں فخص تو روسا تو کہیں گوبر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور بعد روایت میں آتا ہے کہ گدھے کے گوبر کا ٹکڑا تھا وہ فاتی تو تو وہ میں حضور کے پاس لے کر آیا فعد الحجرین تو آپ نے پتھر دونوں پتھر تو لے لیے وہ القرا اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا وہ کال ہادہ اور آپ نے فرمایا کہ یہ رقص ہے رکش کے معنی ہے اور رکس اور رقص دونوں کے معنی نہ جا سک کے ہے قرآن بعد روایتوں میں یہاں رکسن کے بجائے رج سنا ہے جین سے دونوں کے معنی ایک ہی ہے رکس ہے یعنی نجیس ہے اور رجس کے معنی بھی نجیس کے ہیں کہ یہ تو نجیس چیز ہے تو اس واسطے اس کا اس کو اس سے انجامے استعمال کرنا درست نہیں ہے یہاں دو مسئلے تو فکری ہیں اور ایک مسئلہ اس حدیث کی صنعت سے متعلق ہے چھی مسئلے میں سے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس گدھے کی گوبر کو کیا قرار دیا تو اس سے وہ حضرات بقاہ استعلال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ما یو کر اللہ بھی نجیس ہوتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں جو حلال جانور ہیں ان کا گوبر نجس نہیں ہوتا سمجھے نا اور امام مالک گدھے کو حلال کہتے ہیں. اگر یہ گدھے کا تھا تو اور ویسے روسا کا اطلاق عام طور سے گائے کے گوبر پر بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا رکس ہے یا رجس ہے دونوں کے معنی نجس کے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوبر بھی نجس تھا سمجھے نا تو یہ حدیث امام مالک رمت العلیہ کے خلاف حجت کے طور پر پیش کی جاتی ہے اس بارے میں کہ روسا بھی نجس ہے سمجھے بھائی ہو اور امام مالک اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ رکس کے معنی نجس کے نہیں ہے رکس کے معنی یہ ہے کہ یہ غزہ کا حصہ ہے جو لوٹا کر اس، لوٹ کر اس شکل میں بن گیا ہے وہ رکس کو نجس کے معنی میں نہیں لیتے لیکن جو حضرات نجس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں رکس کے بجائے رجس بھی آیا ہے لہذا اس سے نجاتا ثابت ہوتی ہے ایک مسئلہ فکری تو یہ ہے اس حدیث سے متعلق دوسرا فکری مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہنفیہ نے اس بات پر اسدال کیا ہے کہ استنجا کے اندر تین پتھروں کا استعمال فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے بلکہ اصل مقصود انقاح ہے صفائی حاصل کرنا ہے وہ صفائی اگر تین پتھروں سے کم میں حاصل ہو جائے تو بھی استنجا کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے تو یہاں امام, امام, امام اس واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر تو لیے اور گروتھا کو پھینک دیا اور ظاہر یہ ہے کہ انہی دو پتھروں سے استنجا فرمایا سمجھے نا تو اس سے معلوم ہوا کہ تین سے کم پتھروں میں بھی استنجا متحف ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ انخا کے لیے کافی ہو یہ حنفیہ کا مسلک ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم تین پتھر ہونے ضروری ہیں چاہے انخا ان سے کم میں حاصل ہو جائے تب بھی تین پتھروں کا استعمال واجب ہے اور یہ مسئلہ امید ہے کہ آپ نے ترمزی میں پڑھ لیا کہ نہیں؟, نہیں آیا بھی آ جائے گا تفصیل کے ساتھ سمجھے نا لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ حنفیہ کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے تین سے کم پتھروں میں استنجا کرنے کے جواز پر ارے سمجھے نا صافیہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مذکور نہیں ہے کہ پھر آپ نے کیا کیا گوبر پھینکنے کی حد تک تو مذکور ہے لیکن اس کے بعد ممکن ہے کہ آپ نے تیسرا پتھر بھی منگوایا ہو اور پھر تین سے استنجا کیا ہو چنانچہ ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وی فرمایا کہ نہ رکسن ایجت یہ زیادتی سے مذکور ہے اس روایت. کہ یہ تو نجس ہے تم میرے پاس ایک پتھر لے کر آؤ تیسرا پتھر آپ نے منگوایا ہنفیہ اس کی صنعت پر کلام کرتے ہیں کہ وہ جو اتنی بے حجر والی زیادتی ہے وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے درس ترمی میں اس کے اوپر مفصل بحث موجود ہے سمجھے نا تو اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہنفیہ کا جو اصل استدلال ہے وہ اس حدیث سے ہے جو ابو داود وغیرہ میں آئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من اور بنکم فل یو تم میں سے جو شخص استنجا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ طاق عدد سے استنجا کرے من فعال فقد آخن ملا حرج جو ایسا کرے گا اسے تو اچھا کیا جو نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تین کا عدد جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے مستحصن ضرور ہے لیکن اگر نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ گیا بھائی یہ تو فرقی مسئلہ ہے جو اس حدیث سے متعلق ہے اور تفصیل اس کی انشاءاللہ اللہ آپ ترمیزی کے اندر پڑھ لیں گے اور درس ترمیزی میں مفصل بحث چوکر موجود ہے تیسری بات جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ اس حدیث کی سند سے متعلق ہے ابھی چونکہ آپ ترمیزی میں اس مقام پر نہیں پہنچے لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام ترمیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں استراب ہے استراب جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو اور ایک استراب سند کا آپ نے شاید پڑھ لیا ہو تجویزی میں پہنچ گیا وہاں نہیں جدار رقم کی حدیث میں جو استراب ہے نہیں کون سے باپ تک پہنچے ہو دو دن سے پڑی ہیں. اچھا تو اس لیے ابھی تک وہاں پہنچے نہیں آپ اضطراب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی استاد سے روایت کرنے والے متعدد افراد ہیں لیکن وہ متعدد افراد اسی استاد سے روایت کرتے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے روایت کرتے ہیں. یا تو ان کے بیان کردہ متن میں فرق ہے یا ان کے بیان کردہ سند میں فرق ہے استاد ایک ہی ہے شاگرد ایک سے زیادہ ہیں اور ان میں سے ہر شاگرد جو ہے وہ اس حدیث کی سند کو مثلا اپنے استاد سے آگے والی سند کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ میرے استاد نے اس کو کس سے سنا تھا ایک کہتا ہے فلاں سے سنا تھا ایک کہتا ہے فلاں سے سنا تھا اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات متن کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اس طرح سمجھے کہ نہیں استراب کا حکم حاصل یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث میں استراب ہو تو اگر اس استراب کو کسی طرح رفع کر دیا جائے تب تو وہ حدیث صحیح رہتی ہے اور اگر وہ استراب رفع نہ ہو سکے تو حدیث وہ ضعیف ہو جاتی ہے اور قابل سد نہیں رہتی استراب کو رفع کرنے کے طریقے متعدد ہو سکتے ہیں تین طریقے ہو سکتے ہیں اضطراب کو تین طریقے سے استراب رفع ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان تمام مختلف طرق میں تطبیق پیدا کر دی جائے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس استاد کی روایت مختلف شاگرد بیان کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے بیان کر رہے ہیں اس استاذ نے وہ حدیث انہی مختلف طریقوں سے روایت کی تھی کبھی ایک شاگرد کے سامنے ایک طریقے پر دوسرے شاگرد کے سامنے دوسرے طریقے پر تیسرے شاگرد کے سامنے تیسرے طریقے پر اور تینوں روایتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں سمجھ گئے تو اگر تدبیر پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اس طرح رفع ہو جاتا ہے حدیث قابل اس سے ڈال بیٹھ کر کے سمجھ گئے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک طریق کو صحیح اور باقی طریقوں کو غلط قرار دے دیا جائے کہہ دیا جائے کہ بھائی فلاں رابع فلاں استاد کے فلاں شاگرد نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ تو صحیح ہے اور باقی لوگ جو اس کے خلاف روایت کر رہے ہیں وہ ان سے وہاں ہوا ہے یا غلطی ہوئی ہے اس کو غلط قرار دے دیا جائے تو ابھی اس طرح رفع ہو گیا اور جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح ثابت ہو گیا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی طریقے کو غلط تو نہیں قرار دیا گیا لیکن ان میں سے کسی ایک طریقے کو راجہ کرار دے گیا سمجھ گئے یہ کہہ دیا کہ یہ طریق راجح ہے اور باقی طریق مرجو ہیں تو جب ترجیح دے دی گئی تو جو راجح طریقہ ہے وہ صحیح قرار پا گیا اس سے اضطراب رفع ہو گیا اور باقی جو طریقے وہ مرجو قرار پا گئے اور وہ صحیح قرار پا پایا نکلے تو یہ تین طریقے ہوتے ہیں کسی کے استراب کو رفع کرنے کے لیے استراب ہے اس میں جو حدیث کے جو کا مدار ہے وہ ابو اشاخ سے بھی آئی ہے پتا نہیں استاد آ گیا کہ نہیں دیکھو آگے تو یہ تفصیل ان شاء اللہ کر